دل پر پڑھتے ہیں جب تک بادشاہ اللہ محمد اللہ کریم اللہ تبارک و صحالہ نے انسانوں کی رایت کا قیامت تک بندوبست فرمایا ہوا ہے انسان کو پیدا کیا اور ایک بدن ہے روح ہے بدن کی ضرورت کے لیے تو اللہ تبارک و سعالہ نے زمین کو پیدا کر کے قیامت تک انسانوں کی ساری ضروریات کا بندوبست کر دیا ہے الحمد جائز افزا کفاطہ افیام ہم بات کیا میں نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والا مردوں کو اور زندوں کو زندوں کی اور مردوں کی اتنی ضروریات ہیں قیامت تک وہ زمین پوری کرتی جی. رہے گی انسان کو اپنی ضروریات کے لیے زمین سے باہر کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس کا الگ بھارت کرنے پورا بندوبست فرمایا ہوا ہے خا آبادی کتنی زیادہ کیوں ہو جائے اس آبادی کا بندوبست اس زمین سے ہی ہوگا اس کو پورا سنبھالنے والا بنایا ہوا ہے جتنے انسان بھی کہتا ہوں جتنے بھی آئے ان کی جتنی ضرورتیں ہوں یہ پوری ہوتی رہیں گی بس ایک اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیا آدم والماص اللہ کی شکل میں جادم اللہ اسلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے یعنی اس کے اندر سب چیزوں کے فوائد حاصل کرنے کی استدار رکھتی گئی ان کے افواج تک پہنچنے کی ان سے فوائد حاصل کرنے کی کردار رکھتی گئی جس بات جس چیز کی جو ضرورت پیش آتی رہے گی انسان کو یہ غور فکر کر کے اس سے فوائد حاصل کرتا رہے گا اور اس فکر اس سوچ فکر کو ہر دور میں انسان نے استعمال کیا ایک دور میں لکیل جاتا رہا پھر کوئلہ نکالا اس نے کوئلہ ختم ہونے کو ہو گیا پیٹرول نکالا اب ہر ملک کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا پیٹرول ذخیرہ بچ جائے اور دوسرے ملک کا استعمال اگر جس ملک کا ذخیرہ ختم ہو گیا اس کا ٹینک کھڑا ہو گیا گاڑی کھڑی ہو گئی جہاز کھڑا ہو گیا, گیا, گیا کارخانہ بند ہو گیا کی ساری چیزیں کے پاس پیر کی توانائی ہوگی اس کی ساری چیزیں چل رہی ہوں گی وہی آگے بڑھے گا گل پر غالب ہونے کے لیے تو اس لیے اس بات یہ ہارمول کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹرول کو بچاتے ہوئے دوسرے کے وہ خریدے اس کی توانائی سے ذخیرے کا خاتمہ کرے اور اس کے پاس توانائی سے ذخیرہ موجود ہوں یہ سب ادو لگی ہوئی اور دنیا کو گھیرنے کی اور قبضہ کرنے کی اور خطہ کرنے کی بنیاد کسی کو بنا کر کر رہے ہیں تو انائش ذخائر ہمارے پاس ہیں آواز آ رہی تھی اگر میں آخر والی ہوں ماسٹر صاحب کو آواز آ رہی ہے تے زمین کے ذخائر ہیں اللہ تبارک نے بجلی انسانوں کا تاخر فرمائی بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے جی بجلی والا انجینئر ساگر صاحب ہے نا ساگر صاحب جاگ رہا ہے فہر ہوئے جی تو نہیں آیا جی نہیں آیا ملاکھ میں دو بجلی گھر ہیں نا ایک اوپر ہے اس کے بعد سب نیچے دوسرا ہے دیکھا آپ لوگوں نے دو بجلی گھر ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا دو بجلی گھر ہیں ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے تو ایک وزیر صاحب بجلی گھر کا معائنہ کرنے کے لئے گئے تو نے دیکھا کہ اوپر ایک بجلی گھر چل رہا ہے اور بجلی بنا رہا ہے پھر آیا نا میں نے دیکھا نیچے روشا بجلی گھر بجلی بنا رہا ہے دوبارہ پھر بجلی نکال لیں اس سے اس نے پوچھا جی اس بات کہا جی اوپر آپ نے بجلی پانی سے نکال لی تھی اور رکنی گھر ہے پھر اس میں آ گئی پھر بجلی پانی سے نکال لیے تو انجینئر ہنسے کے عقل ہوتی ہے شہر کا محاورہ مرغا گٹھے گیٹھے پانی کتنا گہرا کیوں نہ ہو تک گلا ہے ڈوبتی نہیں ہے ٹخن تک ہوتی ہے <laughs> تو اب ایک دفعہ تاریخی خلافت کے سلسلے میں ایک یاسم علی صاحب حضرت مولانا شیرف علی خانوی اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے ان کو پتہ چلا کہ تاریخی خلافت کی مولانا شریف علی خانوی صاحب مخالفت کر رہے ہیں تو اس کو منطق کی بڑی مہارت تھی نہیں اور فلسفہ منطق پڑا ہوا تھا آپ اس کا خیال تھا کہ نظر فلسفہ منتقل کیا چیز ہے؟ وہ جو فلسفہ منطق کا جو ماہر ہوتا ہے نا جو معقولی ہوتا ہے اس کو منقولی کے زور کا پتہ نہیں ہوتا منقول عروم کہتے ہیں منقول عروم کہتے ہیں قرآن و حدیث کو جو نقل ہو کر یعنی ہم تک پہنچ پہنچے ہیں حضور فضم کے ذریعے سے یہ منقول ہے اور معصول عقلی علوم معقولیوں کا بڑا ہوتا ہے مسلم بچی کو بھی لکھا ہے کہ ایک معقولی مودی صاحب تھے بڑے ماہر تھے اس کے منتق وغیرہ کے تو ان کو کسی آدمی نے کہا کہ حدیث بھی پڑھا دے ہمیں جی تو ہم نے حدیز پڑھائی کوئی ایک حدیث تھی ابرمان میں نوق حدی اللہ عالم کے بارے میں کہ انہوں نے شادی کر لی اور آئے تو حضور, حضور نے دیکھا تو ان پر کوئی زردی کا اثر تھا زعفران کا اثر تھا زردی کا اثر تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہم نے کہا میں نے شادی کر لی فرمایا کہ آپ ولیمہ کرنے رہے ہیں گھر کے ایک بکری کیوں نہ ہوا تو شاگرد نے پوچھا تو شاہ جی نے کہتے ہیں سردی کا اثر تھا سب نے کہا کہ اور اس کی شادی, شادی ہوئی تھی تو دور جاتا ہے راتاس ہے جاتا ہے. <laughs> <کا> <laughs> تو اس بھی اپنی اپنی معخوشی منتقل کو سکھانا چاہ رہے ہیں حالانکہ جو تھا کہ انہوں نے کپڑوں پر زعفران لگا ہوا تھا تو زعفران کی زردی کا اثر تھا <laughs> خیر بات کیا آپ نے کہا ماپوری اس نے کہا اتنا مجھے منتقال آتا ہے یہ کون ہے کہ مانتا نہیں ہے میں جا کر اس کو لا جواب کروں گا پڑھو ما جیسے پڑھو ما جی یہ کیسے نہیں چلے گئے انہیں بیان کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے ان کی ساری بات کو سلیکھکا پر ارسانی احمد اللہ جب چڑھاتے تھے سلیکھکا کے لیے ضروری غیر ضروری ہونا جائز ناجائز ہونا یہ بتاؤ تو لاجواب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بات کرتے کرتے ان کو تاریخ میں شامل ہونے کے لیے قائم نہ کر سکیں شریعت کے اصولوں کے مطابق جو حال کامر ہے اور جس میں لگ کر اپنی ذات کو اور امت کو دنیا اور آخر کے یہاں سے زیادہ فائدہ ہوگا یہ تو بہت بڑی معرفت ہے بہت بڑا فین ہے بہت بڑی مارفت ہے بہت بڑا فین ہے تو نہ کر سکے صابت تو آج کل جو بند کر سالے میں جس وقت کرزادی کے مضمون آیا ہے سکا اعترجی سارے پاکستان کے مودی متأثر ہوئے ہوئے ہیں مختلف رسالوں میں مضمون لکھے اس کے لیے مجھے بھی ایک مضمون لکھ کر بھیجا گیا کہ ترجیح میں وہ کہتا ہے کہ عمرے کے عمرے کو عمرے کی جگہ پر ایک فنڈ قائم کیا جائے تاکہ پیسہ اس میں دیا جائے اور عمر کے زیادہ اہم کام جو ہیں اس میں وہ پیسہ لگایا جائے اور یہ بدلا صاحب ایسے ہی لکھا ہوا ہے اور یہ بدلہ صاحب کدھر ہے اچھا پڑا جا. پڑا جا. ایسے ہی لکھے ہوگا کمل جی کا خاتمہ کر کے جس کے بارے میں حج میں حاج اور عمرہ کے ہمارے مالی صاحبان چونکہ صرف درس کے افباد کے مرور کے بعد باقی کوشش تو کرتے نہیں مطالعہ کی گہرائی کی مجھے اعداد فکرت کار کی تاکہ اندر پیدا ہو مارفت پیدا ہو اور جیس نے آپ جس نے ڈگ بجائی اسی کے شکار ہو جاتے ہیں مجھے تو مدارت سے پڑھ کر نکلنے والوں سے یہ گلا ہے مرغے پر نارستہ چون پر آشرواد بستی نے نے فرمایا مرغے پر نارستہ چون پر آشرواد کام آئے ہر گرو بکے نئے پد نکالا ہوا پرندہ جب اڑتا ہے تو پھاڑنے والی بلی کا شکار بن جاتا ہے کبھی ان کو کون شکار کر لیتا ہے کبھی کبھی ایوڑی شکار کر لیتا ہے یعنی یا یہ ان کو شکار کر لیتی یا یہ آئی این کو شکار کر لیتی یہودی ان کو شکار کر لیتا اور یہود میں جو ترسیلیں بنائی ہوئی ہیں مختلف عقائد کو مختلف طرح سے دھیان کر کے تاریخیں بنائی ہوئی ہیں یہودی کی عمارت تفسیر کی بھی ترے پاس نہیں ہے کیا کا پتہ ہے باقاعدہ والے کے ساتھ یہ بھی بیان ہوئی ہوئی ہے کہ بڑے شریر کے نوابوں میں سے کوئی نواب برطانیہ گئے نوابوں کا طریقہ تھا کہ گرمیاں کا موسم برطانیہ گزارتے تھے انگریزوں سے مل ملا کر ان کو خوش بھی کرتے تھے اور وقت بھی گزر جاتا تھا تو ایک نواب کا ایک مریض دوست تھا تو اس نے کہا کہ رمضان آ گیا اترادی کہاں پڑھیں گے تو اس کو ایک دار العلوم میں لے گیا یہ والا کسی کو یاد ہے جی کون سا ملک تھا بتا نہیں تھا کہ کون سا ملک ہے جی